اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریقوں نی اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دےعان پر مشتبہ کر دیں اور اللہ چاہتا تو عیسیٰ نہ کرتے تو تم انہیں چھوڑ دو وہ ہیں اور ان کے افطرا